اری دو میں نہ ان سے روزی مانگتا ہوں اور نہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں رب الجلال نے اپنی عظمت و کبریائی بیان کی ہے کہ اس کا مقام اپنے بندوں کے مقابلے میں وہ نہیں ہے جو دنیا کے آقاؤں کا ان کے غلاموں کے مقابلے میں ہوتا ہے دنیا کے آقا اپنے غلاموں کے یک گناہ محتاج ہوتے ہیں ان کے آقا ان سے خدمت اور تجارت یا مزدوری کے ذریعے مال کا مطالبہ کرتے ہیں جب کہ اللہ اپنے بندوں سے بندگی کے سوا کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا ہے کیونکہ وہ غنی ہے وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے وہی سب کو روزی دیتا ہے اور اس کی قوت ایسی زبردست اور ناقابل شکست ہے کیا آسمان و زمین میں کوئی چیز اسے عاجز نہیں بنا سکتی ہے